رحمن اللہ صحمۃ آل السلام و اللہ وبرکاتہ اور باقی تمام ورش میں موجود خبر سب کچھ بار کرتے ہیں عقائد نواش صاحب سے اس کے جو سلے در سے درست درس نمبر دس آپ حضرات کے مبارک قانون تک پہنچا اس میں جو باب باب باو نمبر پانچ ہے اس کتاب کا اور یہ باب انبیاء علیہ السلام پر اعتقاد کا مسئلہ کی عنوان سے ہیں اس میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں حضرت شاہ سے محمد الباس نے ہمیں کیا کیا اعتقاد رکھنا لازم قرار دیا اور دوسرے کچھ چیزیں سوالات اس سلسلے میں موجود ہیں تو اس سلسلے میں سوال کتاب میں چونکہ سوال جہاں پر ہیں تو سوال نمبر چھبیس اس کتاب کی یہ ہے انبیاء سے متعلق ہے فرماتے ہیں سوال یہ ہے کہ کل انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے یہ سوال تو جواب یہ ہے اس بات پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی کل تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار, لاکھ چوبیس ہزار ہے ہاں جی کل انبیاء اللہ تعالیٰ نے جو بشر کے ہدایت کے لیے بھیجا ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک چوبیس ہزار علیہ السلام ہیں اور سوال نمبر ستائیس یہ ہے حضرت سید محمد نرواش علیہ نے انبیاء علیہ السلام پر اعتقاد رکھنے کے حوالے سے کیا فرمایا ہے اسر اتقادم نے انبیاء پر ہمیں کیا اعتقاد رکھنا لازم کرا دیا ہے اور شاٹ عبارتِ اسرتقاد میں آج جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ نے شاس من الباس نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر ہمیں نظر انبیا پر جو اعتقاد رہنا ضروری ہے وہی شیشیت سے کہ انبیاء علیہ السلام پر اس حیثیت سے اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ یہ حضرات علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان وسیلے اور واسطۂ فیض ہیں انبیاء جو ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ اور واسطۂ فیض ہے کہ یہ حضرات علیہ السلام یعنی امبیا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فیض لے کر علم ہدایت لے کر اس کی معلوقات تک پہنچاتے ہیں ان کی پیروی ہاں جی ایک تو یہ انبیاء کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام اللہ اور بندوں کے درمیان میں واسطے فیض ہے اللہ سے فیض لے کر ایل و ہدایت لے کر بندوں کی سعادت کے قوانین لے کر معلومات تک پہنچاتے ہیں۔ دوسری اعتقاد ان کے انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی پیروی واعطات میں انبیاء کی پیروی وعداد میں بلند درجے حاصل ہوتے ہیں اور انسان بیش کے اعلیٰ مراتب میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی مخالفت اور خلاف ورزی کرنے سے اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور خلاف ورزی کرنے سے پشتی کی گہرائیوں تک پہنچ جاتے ہیں ہاں جی پشتی کی گہرائی تو پہنچائے مراد سے جہنم ہے اور ابدی بات بات ہیں کہ انبیاء کی مخالفت کرنے کے سر میں انسان انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہونے سر میں وہ ہمیشہ کی بت باتی کا شکار ہوگا تو یہ انبیاء کے بارے میں اصل بنیادی عاقدہ یہی پھر سوال نمبر اٹھائیس الاعظم امبیا علیہ السلام کے نام بتائے جو سب سے بڑے امبیا ہیں ہاں جی تو جواب یہ ہے کہ حضرت نوح نمبر ایک حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام ہیں دوسرا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے تیسرا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے چوتھا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ہے اور پانچواں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ السلام الاعظم انبیاء ہیں تو یہ پانچ ہستیوں کو ہاں جی الاظم انبیا فرماتے ہیں سے انبیاء جو ہے ایک لاکھ چوبیس ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں ہاں اور ان میں سے پھر جو چنے ہوئے ہیں وہ پانچ اول الاظم ہستی ہیں اور ان سب میں سے بھی چنا واسطے ہمارے آخا و مولا حضرت محمد مصحف صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سوال نمبر ونتی ہے کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں کیا انبیاء معصوم ہیں یہ ایک سوال ہے جواب جی ہاں تمام انبیاء کرام ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں گناہوں سے بھی پاک اور معصوم ہیں غلطیوں اور کوتاہیوں سے بھی ہر قسم کی عمدن صاون اس سے بھی پاک ہے کیونکہ یہ حصے ہیں ان کے ہر کلام ہر گفتار ہر قول فیل انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو حرکے گناہوں سے پاک رکھا ہے اور غلطیوں سے کوتاہوں سے پاک رکھا سوال نمبر تیس ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصع صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کس طرح اعتقار رکھنا چاہیے کہ آپ ہمارے نبی ہونے کے سچ سے آخری نبی ہونے کے سچ سے ہمیں ان کے بارے میں کیا کوئی مخصوص آغذہ ہے فرماتے ہیں جو حضرت شاہ شاست محمد نورواش رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درج ذیل امور پر عقیدہ رہنا واجب قرار دیا ہے نمبر ایک ہمارے نبی حضرت محمد مصفح صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء و مرسلین میں آخری نبی اور رسول ہیں آپ کو خاتم الامبیا کہتے ہیں اور آپ کا آخری نبی اور رسول ہونے پر اعتقاد رہنا ہم پر واجب ہے اور قرآن کی آیات میں بھی یہ حکم موجود ہے نمبر دو آپ کے بعد نوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے رسل اللہ آپ چونکہ آخری نبی ہے لہذا نوت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ختم ہو گیا یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اللہ نے آپ پر جو حکم نازل قرآن کی صورت میں جو شریعت نازل فرمایا اور حادث کی صورت میں تو آپ علیہ السلام کی شریعت پر تمام شریعتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تمام شریعن اب کوئی نئی حکم اور نہیں آئے گا اور قرآن کے ہوئی کوئی حکم نہ سخنی ہوگا آپ نے جو کچھ بیان فرمایا وہی احکام خیامتہ رہے گا چنانچہ آپ کا یہ فرمان مشہور ہے حلال محمدن حلال اللہ القیامہ ہاں جی اور حرام محمد حرام الوم الم القیامہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ قیامت تک حلال رہے گی اور آ آو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چیز حرام کرا دیا ہے وہ قیامت تک حرام رہے گی ہاں جی اس حیثیت سے جو ہے آپ پر اعتقال رہنا واجب ہے رسول اللہ پر کہ آپ کے بعد کوئی اور نئی شریعت نہیں آئے گی آپ ہی کی شریعت آخری شریعت ہے آپ نے جو شریعت میں جو احکام اللہ کی طرف سے ہاں جی لے کے آیا وہیں قیامت تک باقی رہیں گے چوتھا جو, جو ہیں آپ کی بن خوشیاغذا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ایک وقت ایک ہی میں نبوت ورسالت کے درجوں کے ساتھ ساتھ یعنی آپ نبی بھی تھے رسول بھی تھے ان درجوں کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب آپ صاحب کتاب بھی ہیں یعنی قرآن مجید قرآن مجید اللہ نے آپ پر نازر فرمایا جو تمام آسمانی کتابوں میں سے ہاں جی افسل و اکشرف اکمل ہیں اور اس کتاب کی میں کسی قسم کی تعریف ہونے سے بچانے سے بچانے کے اللہ نے خود ذمہ لے لیا اور فرمایا انّاَََََََََ ننو نز النا ذکر و انََََََّ الہ اللہ حافظ الفرما كر اس کتاب کو ہم نے ہی نازر فرمایا اور ہم ہی اس کے حفاظت کریں گے فرما کر لہذا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اقوت و رسالت کے درجوں کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب یعنی قرآن مجید الاضم رسولوں میں سے ہیں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نوت کا سلسلہ اختتام ہو گیا ہے اور آپ آخر نبی ہیں اور پانچواں خوشیات آپ کے بارے میں یہ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دور قمل اور کران الودین ہیں یہ صاحب دور قمر اور قرآن الودین سے مراد جو ہیں یہ علم نجوم کی اصطلاح ہے ہاں جی ستاروں کا شان کا ہر ستارے کا ایک گردش ہوتا ہے اور مختلف جو ستارے ہیں سیاروں کے گردش ہوتی ہیں ہاں جی، وہ ایک خاص منزل پہ پہنچتے ہیں مقام پہ پہنچتے ہیں اور کبھی سالوں سال میں ہزاروں سال میں اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہ وہ وقت اس وقت میں اگر کوئی پیدا ہو جائے تو وہ شاید بہت ہی عظیم ہستی بن جاتا ہے ہیں رسول اللہ علم نجوم کے عیشت سے بھی وہ عظیم جو ہے شہادت کے اوقات میں آپ پیدا ہوئے عل شاصف احمد آب دورِ قمر اور کران الوین ہیں اور یہ دونوں علم نجم کے اصطلاح ہیں چونکہ شاشد محمن البش علم نجوم کے بھی ماہر ہے آپ احمد جین ہنسیوں کے یہ دو مقام ولادت کے وقت حاصل ہو جاتے ہیں ان دورِ قمر میں کوئی پیدا ہو جاتا ہے اور قرآن الودین یعنی جو اوپر کے جو ستارگان ہیں وہ ایک دوسرے کے کرا کرین ہو جاتے ہیں نزدیک ہو جاتے ہیں تو وہاں وہ بہت ہی کا سبب بن جاتا ہے تو جن کو یہ دو مقام و کے وقت حاصل ہو جائیں وہ بڑے بڑے مقام حاصل کرتے ہیں اور انتہائی سعادت مند ہوتے ہیں جو ان اوقات میں پیدا ہوتی ہیں اور شا فرماتے ہیں پہ عمر حتم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت مند وقت ملا ہے اور انہیں خصوصیات کی وجہ سے آپ جو ہے کران الودین بھی ہیں سابد القمل بھی ہیں علم النجوم کی انسادت مند اوقات آپ کو ملا اس کے علاوہ جو ہے باقی جو عظیم مقامات آپ کو ملا اس وجہ سے ان خصوصیات کی وجہ سے آپ کو سارے انبیاء و رسل و حکماں و بادشاہوں پر برتری حاصل ہے ان سب سے آپ افضل ہے اور آپ ان سب میں افضل قرار پاتے ہیں اور یہ تمام خصوصیات ہاں جی آپ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائے گئی ہیں یہ تمام خصوصیات جو بیان ہو گیا ہاں جی آخم ہونا رسول بھی ہونا نبی بھی ہونا صاحب کتاب بھی ہونا ہاں جی آخر کی حکم قیامت تک باقی رہنا اور پھر کوئی اور حکم نہ نہ اور آپ کے علم نجوم کے لحاظ سے ولادت کے وقت بھی ہو انتہائی سعادت من اوقات کا نصیب ہونا یہ آپ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی گئی تو نجا یہ ہوا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کائنات کے افضل ترین ہنسی آپ ہی کی ذات کرامی ہے آپ ہی سے افضل اس کائنات میں از خدا کوئی نیل شعری میں کہا از خدا ان بزرگ تو القسم مختصر کہا اللہ کے بس بس تو ہی سب سے بزرگ ترین عظیم ترین ہنسی سوال نمبر اکتیس یہ کیا ہمارے آقا و مولا حضرت حتمی متوت ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللّہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے گناہ گار امتیوں کی شفات فرمائیں گے آپ کے شبہات کے بارے میں کیا آپ شبہات فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے اس سلسلے میں جو ہے جواب یہ ہے جی ہاں اس بات پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ آ حضرت صلی اللّہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے تمام گناہ گار امتیوں کی شفات فرمائیں گے حدیث میں ہے اور یہ حدیث جو ہے حضرت امیر کا بین معدت قربہ میں ہاں جی ذکر فرمایہ معدت اول حدیث نمبر تیئیس ہے فرماتے ہیں پیارے رسول فرمایہ انا اول شافین میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں و اول شفین اور سب سے پہلے اللہ میرے شفاعت کو قبول فرمائے گا یوم القیامت قیامت کے دن اور اس عظیم منصف پر والا فخرہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا کامت کے دن میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے تو یہ اللہ رسول اللہ کے شفاعت کے بارے میں اور جو حضرات عمرہ یا حج کو گئے ہیں مجل منور میں رسول اللہ کے اسے روزے کی میں جو پرانا مسجد نوئی ہے وہاں پر باقاعدہ سونے کی تختی پر لکھا ہوا ہے دو حدیث ایک میں آپ فرماتے ہیں دخر تو شفحات لِہ لباری بن امت ہے ہاں جی میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کر کے رکھا ہے میرے امت کے گناہانے قبرہ کھرنے والوں کے لیے کیونکہ شغرۂ کے بخش کو امید ہے جب تب تک کوئی بڑی شفہات سفارش نہ ہو بچنا مشکل اس وجہ سے اور دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا جو شہر میری اسی میں ایک حدیث یہ بھی لکھا ہے جو شغذ قیامت کے دن میری شفیع بننے کا میری شفاعت کا جس کا عقیدہ نہ ہو یعنی جو یہ کہتا محمد کل قیامت کو شفاد نہیں کرے گا تو آپ فرماتا ہے پھر اس کو میری شفاد نصیب نہیں ہوگی تو اس ندید کو سامنے رکھنے سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے ہمیں اس بات پر اعتقال رہنا واجب ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلق احمد میں ضرور اپنے امت کی شفاعت فرمائیں گے اس بات پر اعتقال رکھنا بھی ضروری ہے انہیں کلمات کے ساتھ آج کے اندر اختتام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں دین کو صحیح سمجھ کر اس کی بنیادی عقائد کو جاننے کی اور اس کا اپنے سینے میں جلزما میں رہنے کی اور اس کا اپنا اقدا بنانے کی ہم سب کو توحیہ تھا